تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا بے شک تیرے رب نیچی ایک نہر با دی ہے